السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشدو اللہ الہی اللہ وحدہ لا شریک لا واشدو ان محمد عبدہ ورسولہ سلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن احتدہ بہدہ وستنہ بسنتہی علی یوم دن و بعد گشتہ درس میں اللہ رب العالمین کیلئے ولو کا اثبات اس کے تعلق سے دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی تھیں جن دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بڑی سراحت کے ساتھ ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کے لیے بلندی ہے اس کے لیے علو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو علو اور بلندی ہے اس کی تین قسمیں ہیں جیسا کہ اسے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اور آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے لیے علو اور بلندی کی تین قسمیں ہیں ایک قسمیہ ہے جس کو علوع قہر کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز پر اللہ رب العالمین کا حکم چلتا ہے اللہ سب پر غالب ہے ہر چیز پر اللہ رب العالمین کو غلبہ حاصل ہے ساری چیزیں تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں ماتحت ہیں یہ ہے علوع قہر کا مطلب یہ بھی ایک طرح کی بلندی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے اور دوسرا جو علو ہے وہ یہ ہے علوع قدر الوع قدر کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو اللہ رب العالمین کا ہے کیونکہ اللہ ہی پوری دنیا کا خالق ہے وہی مالک ہے تو اس کی ذات سب سے زیادہ قدر اور منزلت کے اعتبار سے سب پر فوقیت رکھتی ہے یہ علوئی قدر کا مطلب کہ اللہ کے لیے ہی سب سے زیادہ اس کا بڑا حق ہے اسی کے لیے ہر طرح کا دب اور احترام ہے سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ اسی کے حکم کی قدر اور منزلت ہے <سلام> یہ دو علو ایسا ہے جسے دنیا کا ہر وہ شخص جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے وہ اس کو مانتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے بلندی ہے اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اللہ سب پر غالب ہے سب سے زیادہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے ان دو چیزوں کو ہر وہ شخص جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے وہ اس بات کو مانتا ہے لیکن ایک اور بلندی ہے جس کو علوی ذات کہا جاتا ہے یا علوی ذاتی اردو میں ترجمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے بلند ہے اور وہ عرش پر جلوہ فروز ہے اس بات کو وہ لوگ جو صلب صالحین کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہیں وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے لیے یہ علو نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے اللہ ہر برامن ہر جگہ ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر بلند ہے عرش پر جلوہ افروز ہے اس سے پہلے مصنف نے اسی مسئلے کو بیان کیا ہے کس مسئلے کو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے اور اس کے متعلق جو ساتھ آئے ہیں قرآن کے اندر اس کو بیان کیا ایسا نہیں کہ صرف ساتھ ہی ہیں بہت ساری آیتیں بہت ساری دلیلیں ہیں لیکن ساتھ آیتیں ایک دم واضح ہیں کہ الرحمن و علع ارش طوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر بلند ہے عرش پر جلوہ فروز ہے وہ اس کو نہیں مانتے وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں حالانکہ عقیدہ سراسر کفر اور باطل عقیدہ ہے اور یہ بات بھی آپ جان لیں کہ جو آدمی اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر بلند ہے گویا اس بات کا بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہر طرح کی بلندی ہے اللہ رب العالمین کا حق سب سے بڑا ہے یعنی جو طرح کا جو میں نے قلو بیان کیا گویا کہ اس کا بھی اس پر عقیدہ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی اس بات پر عقیدہ نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے تو اس کا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا سب سے بڑا حق ہے سب پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابے ہیں یہ عقیدہ رکھنا سے بات ثابت نہیں آتی ہے کہ اس کا اس بات پر بھی عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ذات عرش پر جلوہ فروز ہے کیونکہ جو اللہ کے عرش پر جلوہ افروز ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر طرح کیا علو اور بلندی ہے بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی اس کو مثال سے یوں سمجھے کہ اگر کوئی آدمی اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالی ہی ہمارا معبود حقیقی ہے توحید الوحیت کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توحید روبیت کا ضرور عقیدہ رکھتا ہے کیونکہ سب سے پہلے اس نے اللہ کو رب مانا تب اللہ کو معبود مانا رب ماننے کے بعد کا مرحلہ ہے اللہ تعالی کی خالص بات کرنا تو جو اللہ تعالی کے لیے توحید الوہیت کا قائل ہو توحید الوہیت اور توحید عبادت کا عقیدہ رکھتا ہو اس کا مطلب یہ کہ بدرج اولا اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالی ہی ہمارا رب ہے لیکن جو اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا رب ہے سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے دنیا کا نظام چلانے والا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس بات کا بھی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مابود حقیقی ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی کتنے دنوں سے در سن رہے ہیں عقیدے کا یہ کون سی کتاب عقید واسطیہ جو عقیدے کے باب میں بہت اہم کتاب مانی جاتی ہے اس سے پہلے کتاب و توحید, کشب و شبہات اور اصول الصلاثہ اصول الصطہ اور بہت ساری امام محمد اللہ رحمتہ اللہ علیہ کی کتابیں جو عقیدے سے متعلق ہے سب کی شرح میں کر چکا ہوں اب آپ لوگوں کا لیول تھوڑا اونچا ہو گیا ہے کہ نہیں ہے اگر ہم اشارے اور کرائے میں بات کریں تو بھی آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں جبکہ میں تفصیل کرتا ہوں اور ایک دم وضاحت کے ساتھ بات کر دیتا ہوں تاکہ اور زیادہ سمجھ آ جائے مکہ کے مشرق اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہی کی خالص بات کرتے تھے نہیں کرتے تھے اب بات سمجھ میں آئی تو رب مان لینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی بھی مانتا ہو یہ لازم نہیں آتا ہے اگرچہ یہ مستلزم ہے جب آپ نے عقیدہ رکھا کہ اللہ ہی رب ہے اللہ ہی سب کا خالق مالک ہے وہی وہ سب کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا وہی وہ ہر نقص سے پاک ہے وہی وہ سب کچھ دینے والا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں سب اسی کے محتاج ہیں جب یہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ صرف آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ توحید الوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہے یعنی یہ لازم کرنے والی عقی... یہ توحید روبیت لازم کرنے والی ہے کہ آپ اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ اللہ ہی ہمارا معبود حقیقی بھی ہے اور ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو توحید الوحیت توحید ربیت کو متضمن ہے متضمن یعنی شامل ہے آپ توحید الوحیت کا عقیدہ رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توحید روبیت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں یہ اس کو شامل ہے اگر آپ نے بی اے کر لیا تو آپ نے دسویں اور بارہویں ضرور کر لیا ہوگا یا دسویں بارہویں کے بغیر آپ نے بی اے کر لیا ایسا ہوتا دنیا میں نہیں ہوتا تو توحید الربیت پہلی توحید ہے یہ جسے دنیا کے ہر قسم کے لوگ مانتے تھے سوا چند دہریا سرفرے لوگ جو کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود وجود میں آ ہے اور نہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی نہ کوئی خالق ہے کوئی نہ کوئی رب ہے مکہ کے مشرق بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق ہے اللہ ہی سب کا رب ہے اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے بلکہ وہ آج کے مسلمانوں سے بھی توحید ربوبیت میں ان کا عقیدہ اور پختہ تھا بات بہت کڑوی ہے لیکن بڑی سچی بات ہے یہ آج کے بہت سارے کلمہ گو مسلمانوں سے مکہ کے مشرق کا عقیدہ توحید ربوبیت میں سچا تھا مضبوط تھا اللہ کے علاوہ کسی کو اولاد دینے والا نہیں مانتے تھے اللہ کے علاوہ کسی کو مارنے والا جلانے والا دنیا کا نظام چلانے والا شفا دینے والا نہیں مانتے تھے لیکن آج بہت سارے مسلمان اللہ کے علاوہ بھی دوسروں کو اولاد دینے والا مانتے ہیں ہولیوں کو یا اس طریقے سے پیروں اور فقیروں کو مانتے ہیں کہ فلاں مزار پر فلاں پیر صاحب اولاد دیتے ہیں فلاں پیر صاحب بگڑی بناتے ہیں فلا پیر صاحب جو ہے شفا دیتے ہیں فلا پیر صاحب یہ کرتے ہیں یہ مکہ کے مشرق کا عقیدہ نہیں تماف کیجیے گا وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا اولاد دینے والا اللہ العالمین بلکہ اس سے بڑھ کر کے جب وہ کسی پریشانی میں آتے تھے تو صرف اللہ کو پکارتے تھے خوشحالی میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے لیکن جب پریشانی اور مصیبتوں میں آتے تھے تو صرف اللہ کو پکارتے تھے آج مسلمان خوشحالی میں تو اللہ کو پکار سکتا لیکن پریشانی میں اللہ کو نہیں پکارتا پریشانیوں میں دوسروں کو پکارتا جبکہ مکہ کے مشرق پریشانیوں میں صرف اللہ کو پکارتے تھے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے تو اس توقید ربوبیت میں وہ آج کے بہت سارے کلمہ گو مسلمانوں سے وہ عقیدے میں ٹھوس اور مضبوط تھے اللہ کی ربوبیت میں ذرہ برابر شرک نہیں کرتے تھے جبکہ آج اللہ کی رویت کے اندر بھی شرک ہوتا ہے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے اللہ کی رویت کے اندر بھی شرک کرتے ہیں. مکہ کے مشرک شرک نہیں کرتے تھے یا اگر کرتے تھے تو چند لوگ تھے جو اس طریقے کی باتیں ان کے ہاں پائی جاتی تھی اور نہ عمومی طور پر وہ توحید روبیت میں اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے تو یہ بات یہاں سے آئی کہ اگر کوئی آدمی اس بات پر ایمان رکھتا ہو اور عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے تو بدرجہ اولہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی حق سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہر طرح کا علو ہے قدر اور منزلت ہے اور اللہ ہی کو دنیا کی ہر چیز پر غلبہ حاصل ہے اس بات پر بدرجہ اولا وہ عقیدہ رکھتا ہے جیسے کوئی توحید الوہیت کا عقیدہ رکھے تو توحید البیت کا عقیدہ آٹومیٹکلی اس کے اندر پایا جائے گا کیونکہ وہ بات کا مرحلہ ہے تو یہ تو اس بات کا عقیدہ کہ اللہ تعالی کے ذات عرش فجلوا فروز ہے یہ تین علو میں سے الو کی ایک قسم ہے لہذا دو کا ماننا ایک کا انکار کر دینا یہ یہودیوں کی صفت تھی افت مینو نباد القاب تقفر کتاب کے بعد حصے پر ایمان رکھتے ہو بعد حصے کو چھوڑ دیتے ہو دو طرح کا علو پر تمہارا ایمان ہے اور ایک علو جسے اللہ رب العالمین نے سرات کے ساتھ بیان کیا اور جس کے بارے میں معمولاقیم رحمتہ اللہ علیہ اپنے استاد شیخ الاسلام مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار یہ قول نقل کرتے تھے کہ اس بات کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذات عرص پر جلوہ فروز ہے ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں ہیں اس پر اجماع ہے قرآن میں حدیث میں قیاس عقل فطرت تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذات عرص پر جلوہ افروز ہے اس کو نہیں مانتے اور دو طرح کا علو کا تم مانتے ہو تو ایسے علو کے ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس علوق کا اقرار تو مکہ کے مشرق بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا اللہ کے حکم سے ہمائے چلتی ہیں اللہ ہی کا حکم سب پر غالب ہے اس کا اقرار تو مکہ کے مشرق بھی کیا کرتے تھے لہذا یہ اقرار کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے اس لیے مروی نے کیا کہا تھا اس خاتون سے لونڈی سے آتقہ فعین مومنہ اسے آزاد کر دو مومن ہے جب آپ نے سوال کیا کہ اللہ کہا تو اس نے کہا کہ اللہ اوپر ہے آسمانوں کے اوپر تمہارے بھی نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو مومنہ ہے مومن ہونے کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر بلند ہے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب پر چلتا ہے اللہ ہی مارنے والا ہے اللہ کا سب پر غلبہ حاصل غالب ہے اللہ ہی کا سب سے بڑا حق ہے نہیں یہ ماننے سے یہ کافی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ یہ نہیں مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر افروز ہے تو اللہ رب العالمین کے ہر طرح کی بلندی ہے کیونکہ یہ کمال ہے یہ اور ہر طرح کا کمال اللہ ہی اس کا حق رکھتا ہے تو اس سے پہلے دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی علو اور بلندی کے تعلق سے آج چار آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ اور جن میں یہ بات اور یہ سقیدے کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور آگے پھر کا ذکر آئے گا معیت کا انشاءاللہ جب اس کی جب اس کا وقت آئے گا وہ درس تو انشاءاللہ اس بات کی ہمشرے آپ کے سامنے کریں گے تیسری آیت جو مصنف نے آپ پیش کی ہے اللہ تعالیٰ کے نشاد ہے اور عیصور فاتر کی آیت نمبر دس ہے یہ لہس عد الکلیم مصنف رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے آپ یہ میرا جو ہے تقریباً درس ہے یہ اور آپ نے ملحوظ کیا ہوگا کہ کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پیش کی ہے قرآن کی صرف آیتیں پیش کر رہے ہر عقیدے کی اس بات میں اور دلیل کے طور پر کوئی حدیث انہوں نے ابھی تک نہیں پیش کیا ہے آگے چل کر کے کچھ حدیثیں پیش کریں گے لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی حدیث نہیں پیش کی قرآن کی آیتیں اور اس لیے انہوں نے ایسا کیا جب تم قرآن پر ماننے کا دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اللہ کے کلام پر ایمان ہے تو قرآن نے سارے عقیدے بیان کیے گی تم اس پر ایمان کے آخر کیوں نہیں رکھتے حدیث اگر پیش کر دیں گے تو کہیں گے یہ حدیث واحد ہے نہیں مانتے حدیث واحد کو عقیدے میں حدیث واحد نہیں چلتی یہ عقیدہ گڑھ لیا کن لوگوں نے جو ہے عقل پرست لوگ تھے معتضلاء تھے جو جن کے ہاں عقل ہی معیار ہے حدیث معیار نہیں ہے عقل جو کہے اسی کو جو برحق سمجھتے تھے تو کہتے تھے عقیدے میں ایک حدیث واحد نہیں مانیں گے ہم حدیث واحد یعنی جس کے روایت کرنے والے ایک صاحب ہوں ایک آدمی اس کو ہم نہیں مانیں گے اس لیے انہوں نے حدیث نہیں بیان کی کہ تمہارا جو فارمولہ ہے چلو تمہارے فارمولہ ہی پر ہم صرف قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں تمہارے سامنے جب تم ایمان رکھتے ہو کہتے ہو کہ ہم قرآن کو مانتے ہو لا قرآن دلیل یہ ساری دلیلیں قرآن سے میں دے رہا ہوں کیوں نہیں مانتے ہو آخر حدیث اگر پیش کرتے ہو تو کہتے بھائی تو حدیث سے واضح نہیں مانیں گے یہ حدیث ضعیف ہے اس کا مانا یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا کسی نے یہ بیان کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے اس لیے مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے الزامن کہ جب تمہارا ایمان اور عقیدہ ہے تو قرآن میں ساری باتیں بیان ہوئی ہیں اس پر تم ایمان آخر کیوں نہیں رکھتے اس لیے مسلم الرحمۃ اللہ علیہ آئے تھے پیش کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث کی ان کی اہمیت نہیں ہے امام مجدد تھے برتمیہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ انہوں نے جو دفاع کیا حدیث کا سنت کا صحابہ کا دفاع کیا ہے انہوں نے اور اس طریقے سے جو ان کے زمانے میں فرقے تھے جو اسلام کے نام پر بنے تھے جو سلب سعلیم کے عقیج اور منہج کو نام ماننے والے عشاعرہ ماتردیہ اور اس طریقے صوفیہ اور جہمیہ اور معتضلہ اکیلے چومکھی لڑائی انہوں نے سب سے لڑی امام طلّہ نے اکیلے سب کا دفاع کیا امن تمّہ رحمۃ اللہ علیہ جی ہاں اس لیے ان کو مجدد کا لقب دیا گیا امام طرح اللہ علیہ کو جی ہاں تو اس لیے انہوں نے صرف آیتیں پیش کی ہیں الزامن تب تمہارا ایمان ہے تو ان باتوں پر بھی ایمان رکھو کیونکہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے اگر تم پر ایمان میں اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو اور اگر سچے نہیں ہو تو انسان جو بھی کچھ کرے تو اس سے پہلے دو آیتیں پیش کی گئی تیسری آیت یہاں پر یہ سور فاتر کی یہ لے اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں سعود معنی نے چڑھنا چلنا کہاں سے ہوتا ہے نیچے سے اوپر کی طرف کو چلنا کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے اوپر سے نیچے آنے کو اترنا کہا جاتا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں کیا کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا کیونکہ قرآن اوپر سے آیا ہے لوح محفوظ اللہ نے اس کو آسمان دنیا پر بھیجا رمضان کے مہینے میں اور پھر وہاں سے 23 سالہ دور میں قرآن نازل ہوتا رہا ایسا نہیں کہ پورا قرآن ایک بار دنیا میں نازل ہو گیا نہیں آسمان دنیا پر ایک مرتبہ اللہ نے اس کو نازل کر دیا پھر وہاں سے تئی سالہ دور میں جبیل امین اللہ کے حکم کے مطابق آیتیں اور صورتیں لے کر کے اترتے رہے تو اوپر سے نیچے آنے کو نزول کہا جاتا ہے نیچے سے اوپر جانے کو عروج اور سعود عروج میں ما ارجا مان چڑھنا سعود مانے بھی چڑھنا تو اللہ مات یہ اسد الکلم اللہ ہی کی طرف کلم طیب پاکیزہ جو کلمات ہیں وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ تو اوپر چلنے کی کیا ضرورت ہے کلمات کو پیش ہونے کی کلم طیب کے معنی پاکیزہ کلمات پاکیزہ کلمات کیا ہیں قرآن کی تلاوت کرنا ذکر و کار کرنا نیکی کا حکم دینا منکر سے لوگوں کو روکنا صبح و شام کی دعائیں پڑھنا یہ پاکیزہ کلمات ہیں جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتے یہ اللہ رب العامن کی طرف چڑھتے ہیں وہ امل وسال ہو اور نیک اعمال اٹھاتے ہیں اس کو یا اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے یا نیکا اللہ تعالیٰ کے اوپر رفا وانے اٹھانا اٹھائے جانا یعنی پیش کیا جاتے ہیں اللہ رب کی طرف تو یہاں پر دو باتیں ایک تو انسان کی زبان کی جو عبادتیں ہیں وہ بھی اوپر چڑھتی ہیں وہ بھی عبادات ہیں اور دوسرے آپ کا عمل آپ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکاط دیتے ہیں آپ جو عمل کرتے ہیں کیونکہ انسان زبان سے بھی عمل کرتا ہے زبان کی عبادت ہوتی ہے دل کی عبادتیں ہوتی جن کو کل عبادات کہا جاتا ہے مالی عبادات ہیں مال اور ایسے ہی عمل آپ جو عمل کرتے ہیں آپ کا یہاں بیٹھنا درس کا سننا ایک عمل ہے یہ یہ سارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے جیسا کہ یہ صوفیہ اور بدعقیدہ لوگوں کا عقیدہ ہے تو پھر اعمال کو پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے پاس اور بلند اور پاکیزہ کلمات اوپر اٹھانے کی کیا ضرورت تھی اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے ہر جگہ اللہ ارب العامن نہیں ہے بات تو ہوئی نا آگے چلیے چوتھی آیت یہاں پر پیش کی ہے مسلم رحمۃ اللہ نے سورہ غافر کی جس کو سورہ المن بھی کہا جاتا ہے یا ہمان لغل اسباب فَأَطْلِعَ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى وَإِنِّي أَبْلُغَ اسباب و امنی لب النحو کا دبا یہ فرعون کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فرور نے کہا کیا کہ اپنے وزیر حامان سے جو اس کا وزیر تھا میرے لیے سرح بناؤ سرح کہتے ہیں اونچے محل کو ابلوغل الاسباب تاکہ میں اس پر چڑھ کر کے ان دروازوں تک پہنچ سکوں اسباب السماوات جو آسمانوں کے دروازے ہیں فعت الا اللہ موسا تو میں جا کر کے موسا کے معبود کو جھا کر کے دیکھ لوں وہ این لاز کا اور میں موسا کو جھوٹا سمجھ رہا ہوں کس نے کہا یہ فراؤن میں کیا کہا کہ میرے لیے محل بناؤ ایسا محل جو آسمانوں تک پہنچائے وہاں پہنچوں میں آسمانوں پر اور وہاں دیکھوں موسا کے معبود کو اس کو کیسے معلوم ہوا کہ موسا کا معبود اوپر ہے موسا علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ ہمارا رب آسمانوں کے اوپر ہے ہمارا خالق ہمارا معبود آسمانوں کے اوپر ہے تو اس نے کہا اپنے آمان سے وزیر سے میرے لیے محل بنا اونچا میں جا کر کے جھانک کر کے آؤں موسا کے رب کو جو اوپر ہے اس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ موسا کی یہ فرعون کی بھی فطرت یہ کہتی تھی کہ اگر رب ہوگا تو اوپر ہوگا اگرچہ اپنے آپ کو بھی جھوٹا رب کہا کرتا تھا اسی لیے کہا کہ بناو میں جا کر کے دے کر کے اوپر آتا اور پھر لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ بات غلط ہے کیا اس نے کہا وہ ان لنح کا میں ان کو جھوٹا سمجھتا ہوں اپنی رعایا کو اور اپنے ماتحت کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں حالانکہ یقینی طور پر جھوٹا نہیں سمجھتا تھا بلکہ خود اللہ ابرام نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا وہ جہدو بہا و اسی قنتہ ان لوگوں نے انکار تو کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا لیکن انہیں یقین تھا ان کے دلوں میں یقین تھا کہ یہ سب آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ظلمن اور اس طریقے سے تکبر کے طور پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اس نے انکار کیا حالانکہ اس کا ماننا تھا دل میں مانتا تھا لیکن زبانی طور پر اپنی رعایا کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات کہا کرتا تھا ورنہ وہ لوگ اس بات کو دل سے مانتے تھے کہ یہ سب آیتیں اللہ کی طرف سے ہیں نشانیاں سب اللہ تعالی کی ہیں اللہ ہی سب کا رب ہے وہی سب کا خالق ہے وہی سب کا مالک ہے میں تو کچھ نہیں ہوں اس کا دل بھی مانتا تھا لوگوں کے دل بھی اس بات پر یقین کرتے تھے لیکن وہ ظلم اور تکبر اور غرور اور گھمنڈ میں اس بات کو نہیں مانتا تھا ورنہ دل میں تھا اس کے یہ اور یہ اللہ نے بیان کیا اور دوسری آیت کے اندر بھی اللہ نے بیان کیا کہ کی لقد علم اللہ رب السلامات نے کہا پھر سے تو جانتا اس بات کو کہ ان آیتوں کو آسمانوں اور زمینوں کے رب کا علاوہ کسی اور نے نہیں نازل کیا ہے اسی نے نازل کیا ہے نصیحت کے طور پر بصیرت کے طور پر تو مانتا ہے اس بات کو جانتا ہے تیرا دل کہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی تکبر میں گرو اور میں اس بات کا دعوی کرتا کہ میں ہی لوگوں کا رب ہوں تو, ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا با اس کی فطرت یہ کہتی تھی کہ اوپر ہوگا. اس لیے اس نے کہا ہمان سے وزیر سے کہ میرے لیے محل بناؤ تاکہ میں جا کر کے اوپر دے کر کیا موسا کے ارب کو موسا کے معبود کو تو اپنی فطرت کے مطابق اس نے یہ بات کہی دوسری بات یہ موس علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میرا رب اللہ رب الامن اوپر ہے اسی لیے تمام نبیوں کا دین یہ تھا کہ اللہ رب الامن کی ذات ہر جگہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر بلند ہے کیونکہ عقیدے کا معاملہ عقیدے کے اندر نسخ نہیں ہوا ہے تمام نبیوں کا عقیدہ ایک تھا اخلاق میں بھی تمام انبیاء کا جو اخلاق تھا وہ تمام شریعتوں کے اندر بھی بلند اخلاق وہی تھے اس لیے ماروی نے کیا فرمایا وہ اس طلع اتما مکارباً اخلاق مکاری میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھی میری بے ست ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا کہ پرانے نبوت کی چیزوں میں سے جو چیز انسانوں کو ملی وہ کیا ہے کہ کی شرم کرنا یہ لمتستہ ہی فسمہ معاشید اگر تمہیں تمہارے پاس حیا اور شرم نہیں ہے تو جو چاہو تم کرو تو یہ جو اخلاق ہیں کردار کی باتیں ہیں بلند اخلاق ہیں یہ تمام نبیوں کی شریعتوں کے اندر تھیں ایسی عقیدہ چیزوں کے اندر فرق ہوتا تھا عبادات کے اندر کیا آپ اللہ تعالی کی کیسے بات کریں گے نماز کتنے وقت کی پڑھیں گے کتنی رکاج پڑھیں گے نماز کے اندر کیا پڑھیں گے وضو کیسے آپ نے کرنا ہے ان سب مسائل کے اندر شریعتوں میں اختلاف ہوتا تھا اور نہ عقیدے اور بلند اور اونچے اخلاق میں اختلاف نہیں ہوتا تھا وہ تمام چیزیں تھیں ہر شریعت کے اندر تو یہ بھی عقیدے سے متعلق ہے یہ. اس لیے تمام نبیوں کا دن یہی تھا اللہ اور براہن کی ذات عرش پر جلوا فروز تھے اللہ نے آدم علیہ السلام کہاں سے اتارا اتارا نا ان کو اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ تھا تو حسط آدم علیہ السلام کو اتارنے کی ضرورت تھی جی اوپر تھے تبھی اللہ کو زمین پر اتارانا آدم اور ہوا کو اور کیا نام ہے ایبلیس کو اوپر سے نیچے بھیجا نا تو اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ ہوتا تو پھر اوپر سے آدم علیہ السلام کو اور سب کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا نے اللہ نے دونوں کو کو بھی راج درگاہ کر دیا اور آدم اور ہوا کو بھی درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا لیکن بہ میں آگے تو اللہ نے دونوں کا زمین پر اتار دیا تو اوپر تھے تبھی اوپر زمین پر سے اللہ نے رب العالمین ان کو اتارا یہ ساری باتیں اس بات کی دلیلیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے عرش پر بلند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے کہ یہ جو شورے غافر کی آیت نمبر چھتیس اور سینتیس ہے اس میں بھی اس بات کی دلیل موجود ہے واضح طور پر کہ اللہ ابام کی ذات کہاں ہے عرص پر جلوہ فروز ہے عرص پر بلند ہے ٹھیک ہے یہ چار آیتیں ہو گئیں پانچویں آیت کیا ہے سورہ ملک کی اور چھٹی آیت بھی سورہ ملک ہی کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا آمن تم فما اضاحیہ تمور ام امن تم منفِ سما صلی اللہ علیہ حاشبہ فصل علم کیا تم اس بات سے معمون ہو گئے ہو کہ وہ ذات جو آسمانوں کے اوپر ہے تمہیں زمین میں دھسا دے فضا تمور پھر یہ زمین جو ہے لرزنے لگے یعنی لرزے زمین اور اس زمین کے اندر تم سب کو دھسا دیا جائے کیا تم اس بات سے معمون ہو گئے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ذات جو آسمانوں کے اوپر ہے وہ تمہیں کیا کر دے زمین کے اندر دھسا دیں یعنی اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم کو بھی عذاب پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زمین کے اندر دھسا سکتا ہے جیسے سابقہ قوموں کو سابقہ امتوں کو اللہ نے عذاب دیا نبی اور رسول کی تقزیب کی بنا پر اللہ پر ایمان اللہ لانے کی بنا پر اللہ نے چار طرح کے عذاب بھیجے دنیا کے اندر ایک عذاب تھا زمین میں دھسانے کا اور ایک عذاب تھا پانی کا اور ایک عذاب تھا اوپر سے بجلی اور کڑک کا یہ بھی اللہ رب الامی نے عذاب بھیجا اور بجلی ایک کا نام ہے پتھر کی بارش کا اور چوتھا عذاب تھا بجلی اور کڑک کا یہ چار عذاب اللہ رب الامی نے سابقہ امتوں کو بھیجے تو ان میں سے دو عذاب کا ذکر اللہ رب اللہ نے اس آیت کے اندر کیا پہلی آیت میں زمین میں دھسانے کا ذکر ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا تم اس بات سے معمون ہو گئے ہو بے خوف ہو گئے ہو تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے تمہارے دلوں کے اندر خوف نہیں ہے کہ اللہ اربامن تمہیں زمین کے اندر دھسا دے جی سابقہ امتوں کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا جب وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے تم کیوں آخر اس بات سے معمون ہو گئے ہو بے خوف ہو گئے ہو تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا آمن تو فی السما یہاں پر فی کا معنی اللہ کا ہے اللہ کے معنی ہوتے ہیں اوپر کے عربی زبان کے اندر فی اللہ کے معنی میں آتا ہے اسے میں نہیں کہیں کہ اللہ تعالی آسمان میں ہے نہیں یہ نہیں کہا جائے گا فی سما کا ترجمہ ہوگا آسمانوں کے اوپر جیسے اللہ ابرام نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا فرور کے بارے میں کہ کی کیا وایت ہے اللہ وسلم نکوم فی جو نخلی جو کھجور ہے اس کی تنے میں میں تم لوگوں کو سولی پر چڑھاؤں گا تو اگر کسی کو سولی دی جاتی ہے کہیں سولی دی جاتی ہے درخت کے اندر یا درخت کے اوپر اس کو کیا جاتا ہے اس کے اوپر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر فی اللہ کے معنی میں اوپر تو قرآن میں جہاں بھی اب کے کہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جہاں اللہ نے بیان کیا فی سما وہاں فی کا معنی میں نہیں ہے وہاں فی اللہ کے معنی میں ہے کہ وہ ذات جو آسمانوں کے اوپر ہے اس لیے میں نے ترجمہ کیا تھا کہ کی وہ جو حدیث معایب الحکم و کی ہماری بھی نے جب پوچھا اس خاتون لوڈی سے کہ آئین اللہ اللہ تعالیٰ کہا تو اس نے کیا کہا اللہ فی سما اس کا ترجمہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے بہت سارے لوگ ترجمہ یہ کر دیتے ترجمہ صحیح نہیں ہے یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے فی معنی علا کے ہوتے ہیں یہاں پر فی ال کمانا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر جو فی ہے اس کا معنی اللہ بلندی کہ اللہ تعالی آسمانوں کے اوپر تو اللہ فرماتا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ ابامن تمہیں زمین کے اندر دھسا دے اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے پھر اللہ نے آگے کیا بیان کیا ام امنتم تم فی سما یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ذات جو آسمانوں کے اوپر ہے ایور صلی اللہ علیہ کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے اللہ نے پتھروں کی بارش بھی کی بہت سارے قوموں کے اوپر اور اس کے ذریعے سے ان کو پر برباد کر دیا گیا جب وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے فصل علم فن عظیر تب تمہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے ڈرانے ہمارا ڈرانا کیسا تھا یہ ہمارے ڈرانے والے کیسے تھے نظیر نذیرمائیں ڈرانے والا یعنی مراد یہاں پر نبی ہے کہ جو نبی تمہیں ڈرانے کے لیے بھیجا گیا تم نے اس کی بات نہیں مانی تم اسے جھوٹا سمجھتے ہو جب تمہیں یہ عذاب آئے گا ت تم کو سمجھ آئے گا کہ ہاں وہ سچے تھے اور جو ہم سے بتاتے تھے وہ باتیں سچی تھیں ہمیں ان پر ایمان لے آنا چاہیے تھا جیسے فروغ ایمان لے کر کے ہے آخری وقت میں لیکن اس وقت ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایمان کے ایک وقت متعین ہے توحبے کا وقت متعین ہے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے انسان کو توبہ کرنا اگر اس وقت آنے کے بعد انسان توبہ کرے گا جانکنی کا عالم ہے روح نکلنے والی ہے تو اسی صورت میں اگر وہ توبہ کرے گا تو اس توبے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اللہ جو ڈھیل دیتی وہ ڈھیل کا وقت نکل گیا وہ سب ہوتا نا وقت دیا جاتا نا بھائی کتنے وقت تک آپ لوگ اپنے پیپر صحیح کر لو اتنے وقت تک آپ یہ کام کر لو یا اتنے وقت تک آپ کو یہ کام کرنے کی مہلت دی جاتی ہے اس وقت کے اندر انسان کرتا ہے اگر وقت نکل گیا تو پھر وہ چانس انسان کھو بیٹھتا ہے تو اللہ نے وقت دیا سب کو مہلت دی ہے جانکنی سے یعنی روح نکلنے کا جو وقت آتا ہے اس وقت سے پہلے پہلے تک اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ انسان توباہ کر لے اگر وقت آ گیا روح نکلنے کا وقت آ گیا نزا کا عالم آ گیا تو یہ صورت میں انسان توبہ بھی کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ لمبی مدت ہم کو دی ہے اس لیے ہمیں آخری وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ چلو ہم بعد میں توبہ کر لیں گے جیسے ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں حج کرنے کا حج فرد ہو گیا ہے لیکن حج کرنے نہیں آتے ہیں بعد میں حج کریں گے کب کریں گے جب ستر اسی سال کے ہو جائیں گے تب حج کریں گے آ کر کے یا بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا ابھی لوگوں کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں معاف کیجئے تو بغیر داڑھی والے بعد میں داڑھی رکھیں گے بعد میں نماز پڑھیں گے لوگ کیا کرتے ہیں وقت لیتے ہیں کس کو معلوم کہ وقت آئے گا کی نہیں آئے گا اس وقت آنے سے پہلے اگر آپ کا گلا دب گیا تو کیا کریں گے ہماری زندگی دو سانسوں کے درمیان ہے بس ایک سانس تو چل رہی ہے اور دوسری سانس روک دی گئی خلا زندگی ختم ساری کہانی ختم ہو جائے گی ایک سانس رک گئی ایک سانس چل رہی ہے جب تک سانس چل رہی جب تک آپ ہیں اور جس دن سانس رک گئی خلا زندگی ہماری ختم ہو گئی اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ آدمی کیا بھروسہ ہے زندگانی, کا آدمی بلبلا ہے پانی کا بلبلا سمجھتے نا کتنے دیر رہتا ہے بلبلا دس گھنٹے بیس گھنٹے سیکنڈ بھی نہیں رہتا ہے وہ وہی انسان کی زندگی کا ہے اتنا بھی گارنٹی نہیں ہے ہماری زندگی کی بلبلے کے برابر بھی گارنٹی نہیں ہے کب کس کی موت آ جائے کب اس کا پروانہ آ جائے کب اللہ کا حکم آ جائے کب انسان کو دنیا جانا پڑے انسان دین کے لئے عبادت کے لیے توبہ کرنے کے لیے تو وقت متعین کرتا ہے وہ وقت نہیں ہوا ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں پندرہ سال کا تبھی سے کمانے کی اس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کیا کماؤں کیسے کماؤں کیسے مالدار بنوں فکر لاحق نہیں کہتا کہ وہ لمبی عمر پڑی ہے ہمارے سامنے بھئی لمبی زندگی پڑی بھی کیا کمانا بھی تو رکھ پا کھیل لوں کود نہیں اسی وقت سے سوچنے لگتا ہے اور ایسا سبدک لیتا ہے جس میں زیادہ انسان کو پیسہ ملے ایسے انسان پڑھائی پڑھنا چاہتا ہے جس میں انسان کو زیادہ پیسہ ملے تو انسان پندرہ سال کا ہے دس سال کا بچہ ہے اس کو فکر ہے لیکن دین کی فکر نہیں ہے توبے کی فکر نہیں ہے خالص ایمان کی خالص توحید کی انسان کو فکر نہیں ہے تو انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے کب انسان دنیا سے چلا جائے کچھ کر جائے انسان کو نہیں پتا کتنی اچانک موت ہو رہی ہے اٹھا اٹھا اٹھا انسان تندرست ہے اور جو ہے ڈاکٹر کے پاس گیا کرا سینے میں درد ہو رہا راستے ہی اس کی موت ہو گئی کتنے نوجوان ابھی تک تو یہ ہارٹ اٹیک جو ہے یہ مالداروں کی بیماری تھی لیکن کینسر اور ہارٹ اٹیک جو مالدار ہوتے تھے ان کی بیماری تھی ہے. ان کا مرض تھا کہتے تھے گریبوں کو بیماری لائف نہیں ہوتی تھی گریب لوگ بچارے دبلے پتلے ان کو چربی ہی نہیں ہوتی تھی جس میں تو کہتے تھے چربی جب زیادہ ہوتی ہے انسان موٹا ہوتا ہے تب ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے اب تو پچاس پچاس کلو کا وزن پینتالیس کلو کے وزن کے لوگوں کو بھی ہارٹ اٹیک جاتا ہے آتا کہ نہیں آتا بھائی آتا نہیں کینسر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہو جاتا پتہ نہیں چلتا انسان کو انسان کا جسم کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے جیسے آپ باہر سے لیتے ہیں سیب بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کاٹتے ہیں اندر سڑا رہتا ہے ایسے انسان کے جسم ہو گیا اندر سے ایک دم تندرست بہت خوبصورت تندرست سب کچھ ٹھیک ٹھاک لیکن جب ڈاکٹر جو ہے چیک کرتا ہے اور سب فوگوسات اور ساری چیزیں چیک جاتی ہے خون وغیرہ ساری چیزیں تو پتا چلتا ہے کہ انسان کینسر ہے اور کینسر آخری اسٹیج میں آ گیا ہے خلاصہ علاج نہیں ہو سکتا اس کا پتہ نہیں چلا انسان کو ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں دبلا پتلا انسان اس کو کینسر کی بیماری اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا تو پہلے بیماریاں مالداروں کی ہوتی تھیں کیونکہ ان کے پاس زیادہ ٹینشن رہتا تھا مال بہت ہے کھاتے پیتے گھر کے خوب موٹے ہیں ایک دم چربی چڑھ گئی سینے کے اوپر ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تب ایسا نہیں ہے اب جو ہے غریبوں کو اندر بھی بیماری آ رہی ہے جی ہاں تو کب انسان کی موت ہو جائے ہم کی پیچینگئی قیامت سے پہلے اچانک موت بہت ہوگی اچانک موت بہت ہوگی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اب آج بہت اچانک موت ہوتی ہے جہاز کریش ہو گیا سارے لوگ مر گئے یا اس طریقے سے جو ہے ٹرین کا حادثہ ہو ساتھ مر گئے. پانی میں سفر کر رہے تھے لوگ بیٹھ کر کے کشتی ڈوب گئی سارے لوگ مر گئے بس کا جو ہے حادثہ ہو گیا بس میں پچاس لوگ سوار ہیں تیس لوگ مر گئے بہت کم لوگ بچ پائے یا اسے انسان جا رہا تھا ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو گر گیا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اچانک موت بہت زیادہ ہو رہی ہے یہ نبی کی پیشین گوئیوں میں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی میں سے تو وہ آنے سے پہلے انسان اپنی فکر کر لے آخرت کی فکر کر لے اللہ کے پاس جانا سب کو یہاں انسان کو ہمیشہ نہیں رہنا دنیا میں جو آئے ایک دن اس کو جانا ہی جانا ہے خلق خلقناکم فیحان و عید نخرجکم کم وہ نخرا اسی مٹی سے پیدا کیا ہے کیونکہ انسان کی اصل خلقت مٹی سے ہے ہست آدم علیہ السلام اسی مٹی میں آنا ہے تم کو اسی مٹی دوبارہ نکالیں گے اسی لیے ہستے عیسی علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے مٹی سے بنے ہوئے انسان ہست آدم علیہ ہنستے عیسا علیہ السلام ہنستے عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے آئیں گے دنیا کے اندر اور ان کی موت ہوگی طبعی اور ان کو زمین میں دفن کیا جائے گا جیسے امبیا اور دفن ہوئے ان کی خبر بنے ان کی بھی خبر بنے گی ہنستی عیصیہ السلام کی بھی کیونکہ اللہ نے سب کے بارے میں کیا امین ہاں خلق ناک ہونے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا تو دنیا میں آئیں گے ہستی عیصیہ السلام تو اس لئے انسان کو ہمیشہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور موت کا فرشتہ آ جائے ہمارے پاس بڑی مہرتیں ہیں اللہ نے بہت وقت دے رکھا ہم کو لیکن انسان اس وقت کا فائدہ نہیں اٹھاتا بعد میں انسان جو ہے اگر کرے گا بھی تو وقت نکل جائے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بات بیان کی ہے کہ کیا تم اس بات سے معمون ہو گئے ہو بے خوف اور نر ہو گئے ہو کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دے تو یہاں پر اللہ نے کہا امین تم منفی سما آسمان کہاں ہے جی اوپر ہے کہ نیچے اہ? اوپر ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے بلندی اللہ رب العامن کے لیے پتھر کی بارش زمین سے ہوتی ہے اوپر سے ہوتی ہے ہاں یا میں تو یہاں پر دیکھا کہ نیچے سے بھی پتھروں کی بارش ہوتی ہے میں تو پچاس باون سال کا ہو گیا ہوں میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا آپ لوگوں نے دیکھا ایسا کبھی ہوتا جی نہیں ہوتا اوپر ہی سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر سے پتھروں کو بھیجے گا جی ہاں اوپر سے پتھروں کی بارش ہوگی نیچے سے پتھر کی بارش نہیں ہے نیچے سے پانی نکلتا ہے لیکن پتھروں کی بارش ہوتی ہے تو ان تمام آیتوں میں اس بات کی دلیل ہے واضح طور پر کہ اللہ البرامین کی ذات کہاں اوپر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے تو یہ چھ آیتیں مصر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر پیش کی ہیں اس بات کے یا اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ ببرامن کی ذات کے لیے بلندی ہے اللہ ہی کے لیے علو ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہر طرح کا کمال ہے ہر طرح کی بلندی اللہ البراہن کے لیے ہے جہاں اللہ تعالی کے لیے علوع قدر ہے قدر و منزلت کی بلندی ہے جہاں اللہ رب الامین کے لیے علویہ قہر ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم سب پر چلتا ہے اللہ ہی کا حکم سب پر غالب ہے وہیں اللہ عبامن کی ذات بھی کے لیے بھی بلندتی ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر جلبہ افروز ہے آگے اور بھی اس ضمن میں بات انشاءاللہ آئیں گی یہیں پر پری بات ختم کرتے ہیں کیونکہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس لیے آگے جو مسائل آئیں گے ان مسائل کے دوران بھی اس عقیدے کو اور اس چیز کو بیان کیا جائے گا یا مسلم اس کی طرف اشارہ کریں گے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ابرامن ہمارے عقیدے کی سلا فرمائے اللہ اب ہم سب کو سلف صالحین کے عقیدے اور مناج پر خیال رکھے نجات اسی کے اندر ہے اس مناحج کو چھوڑ کر کے دوسرا مناظ اپنائیں گے نجات نہیں ملے کتنی بھی عبادت کر لیں خوارج کا کتنا کتنی باتیں تھیں خوارج کی کم کی باتیں ان کی علماء نے بیان کیا ہے خوارج جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے تو ان کی مثال خشک لکڑی کی طریقے سے ہوتی تھی لکڑی کے نان یا آپ یہ ستون دیکھ رہے ہیں؟ ستون حرکت کر رہا ہے ہاں؟ یہ کھمبا حرکت کر رہا یا خشک لکڑی لا کر کے آپ کہیں کھڑا کر دیں تو لڑکی لکڑی حرکت کرے گی نہیں کرے گی ایسے وہ رہتے تھے اللہ کے سامنے اتنا روب و جلال اللہ تعالیٰ کے ان کے دلوں پر اتنا خوف کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذرہ برابر حرکت نہیں کرتے تھے جب کھڑے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا بے جان لاش کھڑی ہے خشبہ کا لفظات لکڑیوں کے مانند دو رہتے تھے اللہ کتنی کی بات کیا کرتے تھے کہ وہاں ربیع کا صحابہ تو پھر نمازوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے وہ صحابہ جو جنتی ہیں آپ کہ تم ان کے سامنے اپنی باتوں کو حقیر سمجھو گے قرآن بہت پڑھیں گے یہ باتوں میں کمی نہیں تھی منہاج کی کمی تھی منہج ان کا صحابہ کا نہیں تھا نبی کا منہج نہیں تھا سلب سارن کا مناج اخبارش کا منہج تھا خروج کرنا بغاوت کرنا حکمرانوں کے خلاف اور جو ہے جو حکمراں ہیں ان کی بغاوت کرنا ان کے خلاف خروج کرنا یہ ان کا منحج تھا اسی لیے وہ نبی پر اعتراض کرتے تھے حکمرانوں پر اعتراض کرتے تھے تو یہ سب اعتراض کرنا یہ سب انہیں خوارش کی پہچان حکمرانوں پر جو ہمارے حکمراں مسلم ان کے اوپر اعتراض کرنا تو اس طریقے سے منہج انسان کا صحیح ہونا چاہیے انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اگر آپ کا منہج اور ہے اور عبادات کے اندر کچھ کوتا بھی ہے تو وہ انسان کی معافی ہو جائے گی لیکن آپ کے پاس بہت عبادات ہیں بہت آپ کے پاس اعمال ہیں لیکن آپ کا عقید اور منحص صحیح نہیں ہے تو یہ اعمال اور عبادات کس کام کسی کام نہیں آئیں گی کسی کام نہیں آئیں گی یہ باتیں اگرچہ آپ کو وہ لگتی ہوں لیکن بعد میں باتیں آئیں گی سمجھ میں جب سابقہ پڑے گا قبر میں آئیں گے فرشتے سوال کریں گے تب انسان کو معلوم پڑے گا دنیا میں انسان بہت کچھ سوچتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے جو قرآن میں اللہ رب اللہ بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ صنع حدیثوں کے اندر بیان کیا آپ ان کو قتل کرنے کے لیے کہا کہ اگر میں پا جاؤں تو ان کو ان کا جو ہے سر عام کریں گے خوارش کو تو کیونکہ ان کی وجہ سے پورے دنیا کے اندر فساد ہے ان کی وجہ سے دنیا کے اندر امن و امان نہیں دنیا کے اندر اطمینان نہیں سکون نہیں انہیں کی وجہ سے ہر جگہ افراتفری ہر جگہ بے امنی اور خوف کا عالم ہے اس لیے مانوی نے کہا کہ جو ان کو قتل کرے گا وہ سب سے بہترین قاتل ہوگا اور وہ جو مقتول ان کے سب سے برے قاتل ہوں گے جن کہ کو کہا مقتول ہوں گے سب سے برے لوگ ہوں گے جن کو زمین کے تحت زمین کے نیچے قتل کیا جائے گا ان تمام مختول میں سب سے برے مقتول کون ہوں گے خوارج کا عقیدہ رکھنے والے جن کو قتل کیا جائے گا کہا کہ لابینار ہیں جہنم کے کتے ہیں یہ لہٰذا انسان کو اپنا منحج صحیح کرنا چاہیے درست کرنا چاہیے صلی السلین کے عقید و منحص پر انسان کو قائم رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعقیدگی سے اور برے منحص سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے آمین رب العالمین اور جزاکم اللہ خیر و صنع محمد والا علیہ و سب بھیجوائیں